تو کیا وہ جس کا سنیا اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنی رب کی طرف سے نور پر ہے اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے تو خرابی ہے ان کی جن کے دل آدم خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔